فون ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کی ممباد زالی کا اس کے بعد یہ درگزر کی اور تمہیں زندگی دے دی لعلکم تشکرون تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اللہ نے مواخذہ نہیں کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ تم خدا کی عبادت کرتے رہو اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن تم لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا یہ تیسرا انعام تھا خدا کا